السلام علیکم قبلہ محترم رفیق صاحب ایک سوال کر رہی کہ آزاد کی پیوند کاری کے بارے میں کچھ سوچنے ڈالیں کہ اس سلسلے میں کیا جائز جائزے ناجائزے اس طریقے سے خون کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے ایک دوسرے کو اس کی کیا صورت ہے اور اس کے علاوہ اگر سخت ضرورت ہو موت کی صورت اور اس کے علاوہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں یہ چیزیں جائز ہوگی یا نہ ہوگی تھوڑا سا رسی فرما دے تو بہت مہنگا ہوگی جی ادریس بھائی میں سمجھا نہیں آپ نے سوال کے شروع میں کیا کہا ذرا پلیز دوبارہ دے بعد میں تو خان کی انتقالی کا منتقل کرنے کا شاید آپ نے فرمایا لیکن پہلے آپ نے کیا فرمایا وہ ذرا پلیز آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجیے حضور میں نے یہ عائد کی تھی کہ आजा की बेवनकारी मतलब के जैसे कोई चीज मतलब इंसानी जिसम का कोई हिस्सा किसी दूसरे को दिया जाए बहुत की जरूरत सख्त जरूरत कहते हैं तो कैसा है और केला खून जो है देना कैसा है आम सूरत में और मौत की सूरत में जिंदगी में मौत का मसला हो उस सूरत में और आम जैसे दिया जाता है उस दोनों सूटों में आप थोड़ा फरमा दें आजा की के बारे में पूछा है इंसानी जिसम के आजाद को एक दूसरे को देना جی شکریہ ابھیش بھائی بہادر مسئلہ یہ ہے کہ انسانی آغاد کی پیماند کرنا یا خون دینا دونوں نجائز اور حرام ہے چونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے لہذا نہ وہ اپنا خون کہہ سکتا ہے نہ اپنے جسم کا اپنی حصہ دے سکتا ہے اسی لیے خودکشی حرام قرار دی گئی ہے مرنے کے بعد بھی انسان کی اس کے جسم کو استعمال کرنا اور کاٹنا جائز نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ارشادی ہے کہ زندہ انسان کی جیسے ہڈی توڑنا ناجائز ہے اسی طریقے سے مردہ انسان کی ہڈی توڑنا بھی گناہ میں برابر ہے تو لیکن وہی مسئلہ سامان غیر باغن والا آدن جب ہارتے افطرار تاری ہو جائے قرآن کا کہتے اگر حرام بھی اتحال ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی مر رہا ہو تو ہارتے استرار میں اس کو خون دینا وہ اکلا مسئلہ ہوگا رہے گا حرام مسئلہ وہی ہے لیکن ہارتے استرار میں اتنی دیر کے لیے اس کے لیے جائز ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈائریکٹ نہیں